ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو جو جو میٹھا وہ حق اور جو کڑوا ہے وہ تھو دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی حکم ہے دین کا یہ بھی تقاضا ہے ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں بچے برسر کار ہو جائیں بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی, بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص خارش کر لوں گا دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ وقت کبھی نہیں آتا اس لیے فرمائے کس شے کا انتظار کر رہے ہیں ہرین ضرور اللہ کے ذلح المن المام کہ اللہ تعالیٰ آج آئے بادلوں کے ساحبانوں میں ول مل ملائیں کا فرشتے آ جائیں وہ قوضے لاؤں اور ان فیصلے چکا دیا جائے گا کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے یہ محلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی اور ہر شخص کی داتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ مم فقط قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے کب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمک باقی رہ جائے گی کہ دن کا کوئی کام کر سکوں جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے محلت ختم ہو جائے اسٹاپ رائٹنگ تین گھنٹے ہو گئے بس اب جو لکھ لیا لکھ لیا اب آگے تمہارے پاس محلت نہیں ہے وہی اللہ ترجم العمور اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے سر بنی اسرائیل کم آتے, آتے, آتے, آتے اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں کے راستے پر نہ چلنا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا قبل کو تم لازمن پیروی کرو گے اور چڑھو گے انہیں کے نکو شاپر چل بنی اسرائیل اکم آتے شرید الحقاب لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے دن بعد ما جات ہو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی فی اللہ شدید القام تو یہ جان لو اللہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے اس کی مثال وہی رکھیے کہ دو مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل تو کم الیکن سے کہا گیا ضورت اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ عالیہ عمران زیادین قبر الحیات الدنیا ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوکت ہے لمبی لمبی کاریں ہوں چمکیلی نئے ماڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں آلہ کوٹیاں ہوں یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کے اوپر زندگی میں نہیں رہتی نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملے گل منحرم اللہ خیر اللہ یہ بات ابن رسک کو, کو اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا کوئی حرام نہیں ہے کوئی اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر تب کوئی حرج نہیں زیادین الحیات الدنیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے وہ حدیث میں زین ملے آئیے دنیا سجم المومن و جنت القافر یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے وہ یا سرون من الگین آمن اور وہ مذاق اڑاتے اہل ہی مان کا دیکھو انفینیٹکس کو ان پاگلوں کو ان بے وقوفوں کو وہ یس سرون من الگین آمن بل لگین تکاؤ بل لگین تکاؤ فو اور جن لوگوں نے تکما کے نمبر اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے اور بلکہ ہمیں سورہ متففین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے گا یرگ کو شاہ بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آئے تھے جسے میں نے ارض کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوش حکمت کے اور علم کے اور مارفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں دو کل لڑیاں یعنی شریعت عبادات اور معاملات دو لڑیاں انفاق اور جہاد نیتال جہاد بالمال جہاد بالنفس اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف آیت الیات آیت البر اور یہ آیت الاختلاف اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وادت ابھیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے وہ اس آیت سے معلوم ہوگا کان انداز و متن اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سب کے ایک امت تھے حضرت آدم کی نسل حضرت آدم نبی ہے تو امت تو ایک اسی ہے جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات نہیں ہوئی شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں منگلایا اس وقت تک تو کان الناس امتا واحدہ تمام انسان ایک ہی امت تھے اب یہاں تو سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محدود ہے سب مختلف ہو پھر ان میں اختلافات ہوئے فساد پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب میں بھی اختیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا فباش الله النبی مبشرین ممنزرین تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوکاروں کو اور جو خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو مانزلہ معحول کتاب اب الحق کے لئے بین الناصفی مختلفی اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر کے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا وہ مختلف رسی ہے الجین اونتوں ماجات و البی نات بغ یم بین اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی نمباج ما جات و البینات اور اس کا سبب کیا تھا بغ یم یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا بغ یم بین وی ارز ٹو ڈومینیٹم سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے برے بھی رکھے گئے نفس نسبی تو انسان ہی میں ہے اس لیے کہ انہی کے درمیان حق و باقی کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاک انسان کے باطن میں چلتی ہے ایک خارن میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے باص اللہ نبی شرین فہد الہ مرول الفی من الحق بھیجنے تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی و اللہ ہیابی معشاء اللہ مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے مینشا من مین یشا میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور جو ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے وہ اللہ ہیابی معشا جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا یہ اللہ کے ذمے ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا وہ لذین جاہدینہ اللہ نہ ان جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازمند ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ام ہسب تم اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی لفظ دینے والی آیت ہے اب دیکھیے صحابہ کلام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے وہ حاجرین ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے سقیل نہیں تھے ایسے مشکل نہیں تھے وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں وہ حاجرین نے جھیلی تھی اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سکون اگرچہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سکون کسی خاص طبقے کی طرف ہے تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے ام حسب تو انتخل الجنہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنگت میں داخل ہو جاؤ گے ملما یا تو کم مسل النزین خلام حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی میں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے مسٹ مل انہیں آلیا پہنچی ان کو سختی بھوک کی بت بر اور تکالیف ظلم ضلع اور وہ ہلا مارے گئے حتیہ یقون ال رسول متا رسول یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے کب آئے گی اللہ کی مدد اللہ نسل اللہ قریب یا ف... اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے یعنی اللہ آزماتا ہے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے میں بالکل شروع میں مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ <وَالصَّمَرَاد> آزمائیں گے. یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے. پھولوں کی سیج نہیں ہے حق کا راستہ ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے اس کے لیے زہن تیار ہو جاؤ در رہے منت نے لہلا کہ خطرہ بسے شرط اول قدم یہ کے مرین باشی دیکھ سمجھ کر آؤ خلاب اللہ کریم یہ آیت پھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے سورہ سب اس وقت حاضر ہوئی ہے فتح اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے اے نبی بشرومین اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نسبت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے یس الجا ان سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کرے تو انسان جو بھی بلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلے حق ان کا ہے قل مال فقتم من الفقن ان کے دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے دولت میں سے مال مال میں سے فل والدین سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے والاقربین اور رشتہ داروں کا ہے ول اور یتیموں کا ہے ول اور محتاجوں کا ہے وہ اپنی صبیل اور مسافر کا ہے وہ ماتفن خیرن فعم اللہ بہ علیم اور جو بھی خیر تم کماؤ گے جو کام بھی اچھا کرو گے جان لو وہ اللہ کے علم میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے تمہیں اگر اگر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتا نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا اب یہ سخت آیت اور آ گئی کوتبہ الحم القال میں نے کہا تھا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک نیلی تو یہ ددر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی ایک کویا کہ اسلسل ہے کوتبال کے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراگ گزر رہی ہے یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نادر ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے اس کا نام سورت القتال بھی ہے لہٰذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے تھے اور میں نے آپ سے ارض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی فلاح جوئی سے کام لو بس دعوت و تملیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دنوں میں اب ان پیدا ہو رہا تھا کوتبہ علیہ القتال وقر تم پر اب دیکھیں کوتبا کا لفظ آ گیا ہے کوتبا کوتبہ علیہ مسیام کوتبا علیہ صاف قتل کوتبہ تو ان طرح کا خیر وسیع وسیعت کا حکم آیا کوتبہ روزے کا حکم آیا کوتبہ اسی طریقے سے فرضیت کتال ہے کوتبہ علیہ کم القتال ہوا وہ قر القم وہ بری لگ رہی ہے وہ آسان تطرا اشائین ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو وہ ہوا خیر النقوم کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہوں وہ آسان تمحو شعین میں وہ شرور رکھو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا حال ہے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو اللہ یا لمو تم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا کفو ادی حکم چودہ برس تک تمہیں قتال سے منا کیا گیا اب فرض ہو رہا ہے قتال اب تمہارے لیے لازم تھی وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو توانی شاہل حرام کے تعلقی اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے غرمت والے ہیں حج کا ہے عمرے کا ہے تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے اب وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینہ ایک قابل دن تھا اور اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سیچویشن ہو گئی کہ انہیں مجموراً وہ کام کرنا پڑا اس پر شور اٹھا لیا دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے بنے پھرتے اللہ والے رسول والے دین والے آخرت والے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا اس میں جنگ کی ہے یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر یس سلون عطا شاہ الحرام کتال یہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں کتال کا حکم اور کتال الفی کبیر کہہ دیجئے ہاں حربت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ صد العنصبیر اللہ ہے وہ کفرم بھی مسجد الحرام وہ اخراج والے یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا اللہ کا کفر کیا مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے اب یہ نہیں جا سکتے میں تو اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے اخراج اہل ہی اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو اکبرو و ان اللہ گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس کسے کی برائی ہے ولفکمت و اکبر و بن یہ پہلے بھی آ چکا ہے وفکمت اشد و بن اب آیا وہ فتنا تو اکبروں میں نل کافی ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں حلال اقلے حلال دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں اور ذنا کے راستے کھلے جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ تو اکبر من القاتل فتنہ جو ہے بہت بڑی شہر قتل کے مقابلے میں بلا یو ضالو کا مست اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہو وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشتقین مکہ کی طرف کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے اس کے لیے زہری تیاری میر تدین کو مندی نہیں اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا گرتد ہو گیا اپنے دین سے مفت اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی وہ ہوا کافل وہ کافر ہی تھا فاؤلائے کا حب تک اعمال ہوں پھر تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ہبت ہو گئے پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھیں کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں کتنا ہی جو اے انفاق کیا تھا صدقات دیے تھے کچھ بھی کیا سب کا سب زیرو ہو جائے گا واؤلہ کا النار ہوں فیا خالدون اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ